وقیر الحدغی حدگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر محدثاتها وكل وک اللہ محدث بدعا وک اللہ بدعاطن غلال وک اللہ غلال عطن فنار الوافی بمافِ صحیح حین یہ وہ کتاب ہے جس میں کتاب کے مؤلف شیر صالِ شامی نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث کو اس انداز سے جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان احادیث میں تکرار نہ ہو اس کتاب کو انہوں نے دس مقاصد میں تقسیم کیا ہے ان میں سے تیسرا مقصد العبادات ان احادیث کے بارے میں ہے جو عبادات سے تعلق رکھتی ہیں اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں ان کتب میں سے دسویں کتاب وہ ہے جس کا تعلق زکوٰۃ اور صدقات سے ہے اور اس دسویں کتاب میں تیسری فصل کا آج ہم آغاز کریں گے الثالث وصالصدقت یہ صدقات کے بارے میں ہے یعنی کہ صدقہ صدقہ و خیرات کے بارے میں اور اس میں پہلا باب ہے باب فضل و صدقاتی وحق و علیہ صدقہ کرنے کی فضیلت اور اس کے بارے میں ترغیب یعنی کہ صدقہ خلاط کریں تو اس کی فضیلت کیا ہے اور اس بارے میں کیا ترغیب آئی ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث میں حدیث نمبر 667 سکس, سکس قاف اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے دو امام ہیں ایک امام بخاری اور امام مسلم اور ممکن ہے کہ ان کے علاوہ دیگر اما نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہو رویت کیا ہو لیکن ہماری کتاب الوافی کا تعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہے اس لیے یہاں پہ تذکرہ انہی دو اماموں کا ملے گا ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال جناب ابو حریر رضی اللہ عنہ سے رویت ہے وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صدقہ بدلی تم راتم من کس بن قیب ولاء اقبل اللہ, اللّہ طیب و انَ اللّہ تقبلہ بمین منت کہ جو صدقہ کرے بے عدلی ایک کھجور جیسا ایک کھجور کے برابر جو ایک کھجور کے برابر صدقہ خیرات کرے من کس بن طیب پاک کمائی میں سے یعنی کہ حلال, حلال, حلال کمائی میں سے ولاءبلّیّ اور اللہ تعالی حلال مال ہی قبول کرتے ہیں اللہ تعالی پاک مال ہی قبول کرتے ہیں یعنی کہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے حرام مال میں سے سود کی کمائی میں سے چوری کی کمائی میں سے ڈاکے کی کمائی میں سے تو اللہ تعالی اسے قبول نہیں کرتے تو جب کوئی صدقہ خیرات کرے حلال کمائی میں سے چاہے وہ ایک کھجور کے برابر ہو وہ اللہ تقبل تو کیا ہوتا ہے کہ بے شک اللّہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں سموربی ہا علصاہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں کس کے لیے بڑھاتے ہیں اسے اس کے لیے جس نے اس کو صدقہ کے طور پہ پیش کیا ہوتا ہے جس نے اس کا صدقہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسے بڑھاتے ہیں اس ایک کھجور کے برابر صدقے کی ایسے پرورش کرتے ہیں تما یورب بی عہد جیسے تم میں سے کوئی پرورش کرتا ہے اپنے نے گھوڑے کے بچے کی گھوڑے کے بچے کی تربیت کیسے کی جاتی ہے اسے کیسے پالا جاتا ہے اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے کون اس کا مالک چاہے ذاتی طور پہ خود کرے چاہے اپنے نوکروں سے پروش کروائے لیکن اسے اپنی گھوڑی کے بچے کی بہت فکر ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی اچھی تربیت ہو اسے اچھے طریقے سے پالا جائے پوسا جائے اور اسے بڑا کیا جائے حتیٰ تکون مثل الجبل فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ وہ کھجور کے برابر صدقہ پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس حدیث میں سب سے پہلے صدقہ خیرات کی فدیلت ہے کہ اگر آپ حلال کی کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ خیرات دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانیں دنیاوی بادشاہ کو اگر آپ ایک روپیہ دیں یا ایک کھجور دیں تو وہ شباش نہیں دے گا بلکہ آپ کو سزا دے گا کہ تو نے میری توہین کی ہے تو نے میرا مذاق اڑایا ہے میں نے چندے کی اپیل کی تھی اور تو ایک روپیہ لے کر آ گیا ہے گندم کا ایک دانہ لے کر آ گیا ہے کھجور کا ایک دانہ لے کر آ گیا ہے لیکن اللہ رب العزت بندے کے صدقہ کی جبکہ وہ حلال کمائی سے ہو اتنی قدر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالی اسے بڑھاتے رہتے ہیں بڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایک کھجور کے برابر صدقہ ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور دیگر احادی سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے ایک کھجور کے برابر صدقہ پہاڑ کی شکل اختیار کرے گا تو روزے قیامت صدقہ کرنے والے کو کتنا فائدہ ہوگا تو اس سے پتا چلا کہ بجائے اس کے کہ دنیا میں آپ اپنا مال ضائع کریں فضول خرچی کریں شادی بیاہ کے موقع پہ اسراف سے کام لیں اس کی بجائے دنیا میں اتنا ہی مال خرچ کریں جتنا خرچ کرنے کی ضرورت ہے باقی مال اللہ کی راہ میں لگائیں تاکہ رودے قیامت یہ ایک پہاڑ کی شکل اختیار کرے اور اس دن آپ کے کام آئے جس دن آپ کے کام نہ آپ کی بیگم آئے گی نہ آپ کا باپ آئے گا نہ آپ کی اولاد آئے گی سر آپ سب آپ سے جان چھڑا رہے ہوں گے آپ سے بھاگ رہے اور اس حدیث سے یہ پیغام بھی مل رہا ہے کہ غریب آدمی بھی صدقہ کا کرنے سے پیچھے نا. نہ رہیں وہ بھی اپنی استاد کے مطابق صدقہ خیرات کریں اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ رب العزت حرام مال میں سے صدقہ خیرات قبول نہیں کرتے کسی آدمی نے کسی کا قرض لیا اور واپس نہیں کرتا کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے بہنوں کی وراثت کی شکل میں جائیداد کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور اس میں سے صدقہ خیرات کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے صدقہ خیرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ حقیقی طور پہ ہیں ان کی تعویل کرنا جائز نہیں ہے گمراہ پھر کے جو اللہ کی صفات کے منکر ہیں وہ ایسی احادیث کے موقع پہ اللہ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں ان کا معنی تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو ان کے حقیقی اور ظہری معنی پہ محمول کیا جائے گا تو ہاتھ سے مراد ہاتھ ہوگا جب کہیں پہ تذکر آئے اللہ کے پاؤں کا تو پاؤں سے مراد اللہ کا حقیقی پاؤں ہوگا البتہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں کوئی کمزوری نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے کوئی نقص نہیں ہے اللہ کا ہاتھ ویسے ہے جیسے اللہ کے شیان شان ہونا چاہیے اللہ تعالی کی ہاتھ اس کی تعویر کرنے والے تعویر کیا کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کی قوت ہے کبھی کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے جبکہ یہ بات درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تو کیا اللہ کی دو قدرتیں ہیں اور پھر اگر مراد یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی قوت اور قدرت سے پیدا کیا تو ہر انسان کو اللہ نے اپنی قوت اور قدرت سے پیدا کیا ہے پھر آدم علیہ السلام کا اس میں اعزاز کیا ہوا تو برحال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انسانوں کی طرح یہ کہنا غلط ہوگا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی کوئی کیفیت بیان کریں گے لیکن یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ کے ہاتھ حقیقی ہیں اور یہ بھی عقیدہ رکھیں گے کہ ہر طرح کے عیب کمزوری اور نقش پاک ہیں اور تشبیح نہیں دیں گے اور کیفیت بیان نہیں کریں گے اس کے بعد حدیث میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ خجور جیسے صدقے کو ایسے پالتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی پالتا ہے کس کو اپنی گھوڑی کے بچے کو مثال گھوڑی کے بچے سے کیوں دی گئی ہے علماء کے کہتے ہیں اس لیے کہ گھوڑی کا بچہ بہت جلدی جوان ہوتا ہے بہت جلدی بڑا ہوتا ہے تو جیسے تم میں سے کوئی اپنی گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے جلدی سے جوان کر لیتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے صدقہ کو بڑھاتے ہیں اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس کے بعد حدیث نمبر 668 سو اڑسٹھ اس ادیز کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام بخاری اور امام مسلم دونوں ہیں ان ادیب یہ بن رضی اللہ تعالی عنہ ادی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ, عنہ, عنہ سے رویت ہے یہ ادی بن حاتم کون ہے مشہور و معروف حاتم تائی کے بیٹے وہی حاتم تائی جو مشہور ہے کس لحاظ سے اپنی سخاوت کے اعتبار سے یہ اس حاتم تائی کے بیٹے ہیں ادی یہ کہتے ہیں کن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا فجا رجلان رد آپ کے پاس دو آدمی آئے عہد یشک یشق ان میں سے ایک تنگ دستی اور فقر و فاقے کی شکایت کر رہا تھا کہ غربت کی وجہ سے میرا برا حال ہے ولاخر یشکو و السبیل اور دوسرا شکایت کر رہا تھا ڈاکہ زنی کی کہ راستے محفوظ نہیں ہیں راستوں میں ڈاکے پڑتے ہیں تو ڈاکہ زنی کی شکایت کر رہا تھا فقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما قت الصبی لا فن التی علی کا اللہ تخرج حتٰ الى مکہ تبغیر خفیر جہاں تک تعلق ہے ڈاک زنی کا راستوں کے غیر محفود ہونے کا تو تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا تمہارے اوپر زیادہ عرصہ نہیں, نہیں گزرے گا تمہارے اوپر تھوڑا سا ہی عرصہ گزرے گا تھوڑا ہی وقت گزرے گا حتیٰ تخرلا مکہ تغیر خفیر یہاں تک کہ قافلہ نکلے گا کس جانب نکلے گا مکہ کی جانب بغیر خفیر کسی کی پناہ کے بغیر کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں, نہیں, نہیں ہوگا یعنی کہ وہ حالات آنے والے ہیں جب امن و امان کا دور دورہ ہوگا کسی کو کسی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں, نہیں, نہیں ہوگا راستے اتنے محفوظ ہوں گے کہ قافلہ مکہ کی جانب نکلے گا اور کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا وہ امل لا سات حتیٰ یطوف احدکم صدق آتی لا یجد اقبل من ہا منہو اور جہاں تک تعلق ہے فقر کا غربت کا تنگ دستی کا تو قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم میں سے کوئی اپنا صدقہ لے کر پھرے گا گھومے گا لا یجد و می اکبل اسے وہ نہیں ملے گا جو اس سے صدقہ خیرات کو قبول کر لے یعنی آپ نے بتایا کہ ایسے حالات آنے والے ہیں کہ ان حالات میں صدقہ خیرات قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا سب لوگ امیر ہوں گے ہر ایک کے پاس مال ہوگا سم یقیفن نہ احد کمبئی نہ اللہ پھر یقیناً تم میں سے کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا یعنی کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب تم نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے لئی نحو نحو حجاب پھر تم میں سے ہر کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اس کے اور اس کے رب کے مابہ کوئی حجاب نہیں ہوگا کوئی پردہ نہیں, نہیں ہوگا ولا اور کوئی مترجم ہوگا جو اس کے لیے اللہ کے کلام کا ترجمہ کر سکتا براہ راس اللہ کو دیکھ رہا ہوگا اور برائے راس اللہ سے کلام کر رہا ہوگا لہو پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کس سے اس آدمی سے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا الم اوتی کا مالن کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا اس کا مطلب ہے مال کا حساب کتاب ہونا ہے مال کے بارے میں سوال ہوگا بات پرس ہوگی ہم نے مال دیا تھا کہاں خرچ کیا تھا علم اوتی کا, علم او کا کیا میں نے تمہیں مال نہیں دیا تھا فلاں بلا تو وہ آگے سے لازمی طور پہ کہے گا بلا کیوں نہیں اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا سم پھر اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کریں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے علم ارسل الی کا رسول کیا میں نے تمہاری طرف کوئی رسول نہیں بھیجا تھا فلحقول النّا بلا تو وہ کہے گا کیوں نہیں اللّہ تیرا رسول آیا تو نے رسول بھیجے إِلَّ <النار> تو وہ دیکھے گا اپنی إِلَّا یار إِلَّ <النار> پھر وہ اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو اسے جہنم کی آگ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا تو <النَّار> میں سے ہر کوئی آگ سے بچ جائے جہنم سے بچ, بچ جائے تم میں سے ہر کوئی جہنم سے بچاؤ اشتیار کریں ولو بشق تمرتن اگرچہ خجور کا ایک ٹکڑا دے کر اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ خیلات کس سے بچانے والا ہے جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے آپ بتا رہے ہیں کہ مال دیا ہوا اللہ کا اور رودے قیامت اللہ نے اس مال کے بارے میں سوال کرنا ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ اس مال سے بچانے والی چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے صدقہ خرات فرمائے اس لیے تم میں سے ہر کوئی جہنم سے بچے جہنم سے بچاؤ اختیار کرے کیسے صدقہ خرات کر کے اگر زیادہ مال نہیں ہے ولو بشق بشرقی چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر آدھی کھجور دے کر اگر تمہارے پاس زیادہ مال نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اللہ نے تمہیں کتنا مال دیا ہے جس کے پاس کم مال ہے وہ کم مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دے کھجور پوری نہیں دے سکتے آپ آدھی کھجور دے دیں تیبہ اگر وہ ان کے آگ سے بچنے والا اگر وہ نہ پائے اتنا مال جس کو سب کا خیرات کر سکے ایک کھجور بھی نہیں ملتی فبی کلی طیبہ تو پھر جہنم سے بچاؤ اختیار کرے اچھا لفظ بول کر اچھی گفتگو کر کے تو جہنم کی آگ سے بچانے والی چیز کیا ہے صدقہ خیرات جہنم کی آگ سے بچانے والی چیز کیا ہے اچھا کلام اچھی گفتگو آپ لوگوں کو اچھا مشورہ دیں آپ لوگوں کو اچھی نصیحت کریں آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دیں قرآن پڑھنے کی ترغیب دیں آپ بزرگ ہو چکے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا بیٹا آتا ہے بیٹا نماز پڑھ کر آئے ہو بیٹا اٹھو نماز پڑھو آپ کے پوتے ہیں بیٹا ادھر آؤ مجھے بسم اللہ سناؤ بیٹا پڑھو بسم اللہ چھوٹا بچہ ہے ایک سال کا دو سال کا کہیں بیٹا پڑھو الحمدللہ یعنی کہ جہنم سے بچنا کچھ مشکل نہیں ہے آپ معذور ہیں آپ بوڑھے ہیں باہر نہیں جا سکتے گھر میں بیٹھے بیٹھے جو آ رہا اس کو نصیحت کریں اگر وہ آپ کی نصیحت مان لے قبول کر لے الحمد سونے پہ سہاگا ہے نور و نور ہے اگر وہ عمل نہ کرے آپ کو نصیحت کرنے کا ثواب مل جائے گا تو براہ اس حدیث سے بھی صدقہ خلاط کرنے کی ترغیب مل رہی ہے یہ حدیث بھی صدقہ خلاط کرنے کی ترغیب دے رہی ہے اور اس سے پتا چلا کہ صدقہ خیرات کی کیا فضیلت ہے صدقہ کس سے بچانے والا جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں صدقہ کا خیرات کرنے کے دنیاوی فوائد بھی ہیں لیکن آپ صدقہ اس لیے کریں کہ آپ کی آخرت بن جائے آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ آپ کی اگرچہ نماز پڑھنے کے دنیاوی فوائد بھی ہیں اگرچہ وضو کرنے کے دنیاوی فوائد بھی ہیں آپ کا چہرہ صاف ہوتا ہے محل کچیل اتر جاتی ہے یہ سب دنیاوی فوائد ہیں لیکن آپ وزو اس لیے نہیں کر رہے کہ چہرہ صاف ہو جائے آپ ودو اس لیے کریں کہ رب راضی ہو جائے آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ رب راضی ہو جائے آپ صدقہ کا اس لیے کریں کہ رب راضی ہو جائے میری آخرت بن جائے مجھے جنت مل جائے جہنم سے آزادی مل جائے نجات مل جائے حدیث نمبر چھ سو انہتر اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جناب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس سے رویت ہے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح لعباد فیہی الا ملکان ینزلان فيقول احدهما اللہم آق منفقا خلفا اللہ آتی ممسکن طلفہ آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں بندے صبح کرتے ہوں یعنی کہ جب بھی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے جب بھی نئے دن کا آغاز ہوتا ہے جب بھی صبح ہوتی ہے کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں بندے کیا کرتے ہوں صبح کرتے ہوں اِلَّا مَگر مَلَكَانِ يَنزِلَانِ دو فرشتے نازل ہوتے ہیں کہاں سے؟ اوپر سے آسمانوں سے اللہ کی طرف سے فَيَقُولُ أَحْدُهُمَا تو ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلافا اے لا خرچ کرنے والے کو اور دے خرچ کرنے والے کو اس مال کا جو اس نے خرچ کیا ہے بدل دے متبادل دے وَيقول الاخر اور دوسرا کہتا ہے اللہ تلفا کنجوس آدمی کو مال پہ سام بن جانے والے کو مال روک لینے والے کو مال خرچ نہ کرنے والے کو کیا دے تلفن تباہی و بربادی دیس کا مال تباہ و برباد کر دے اس حدیث سے ایک تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ کے فرشتے اوپر سے نازل ہوتے ہیں اور صدقہ خیرات کرنے والے کو دعا دیتے ہیں اور جو کنجوسی کرے صدقہ خیرات نہ کرے اسے بعا دیتے ہیں تو بطور مسلمان سب سے پہلے ہم نے اس پہ ایمان لانا ہے یہ غیبی چیز ہے اور اللہ کے رسول علیہ حساب اسلام اس نے بتائی ہے اور آپ کو اللہ نے یہ بات بتائی ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے روزانہ ہوتا ہے مجھے فرشتے نظر آئیں یا نظر نہ آئے جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے اور اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں, نہیں, نہیں ہے دوسرے نمبر پہ اس سے صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب ملی کہ آپ صدقہ خیرات کریں گے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے دعا کیا کریں گے یا اللہ جتنا تیری راہ میں دے رہا ہے اتنا اسے دے تو اس سے پتہ چلا صدقہ خیرات کرنے کا دنیاوی فائدہ بھی ہے لیکن میں نے اور آپ نے کو خرچ کرنا ہے آخرت بن جائے لیکن دنیاوی فائدہ بھی ہے جتنا اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے اتنا اللہ اور دے گا اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انفقت من تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا متبادل دے گا اللہ اس کا نیم البدل دے گا چاہے وہ دنیا میں ملے چاہے آخر میں ملے اور اس ادیب سے یہ بھی پتا چلا کہ اس آدمی کے لیے واحد ہے دمکی ہے جو اللہ کی رام مال خرچ نہیں کرتا کہ فرشتے اس کو بدوا دیتے ہیں یا اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کئی لوگوں کا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اگر بظاہر تباہ و برباد نہیں ہوتا تو بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے مال موجود ہوتا ہے استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اس کے بعد حدیث نمبر چھ سو ستر سکس سیون زیرو اس عدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے امام کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی اللہ تعالی, اللہ تعالی فرماتے ہیں انفق انفق علیک خرچ کرو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا یعنی کہ یہ, یہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں کہ سے کسی ہو گئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آدم کے بیٹے کو مخاطب کر کے انسان کو مخاطب کر کے مسلمان کو مخاطب کر کے انفق تم خرچ کرو یعنی کہ میری راہ میں خرچ کرو جہاں جہاں پہ میں چاہتا ہوں وہاں پہ خرچ کرو تو کیا ہوگا انفق علی کا میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا یعنی کہ تم خرچ کرو گے میں تمہیں مال مزید. اور دوں گا وقال اور فرمایا کس نے نبی علی السلات و اسلام نے یعنی مزید فرمایا ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم خرچ کرو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا اور مزید فرمایا نبی علی السلات اسلام نے اللہ اللہ تعالی کا ہاتھ برا ہوا ہے اللہ تعالی کا ہاتھ برا ہوا ہے لا تغی دہا خرچ کرنے سے اس میں کوئی کمی نہیں آتی اللہ تعالی کا ہاتھ خزانوں سے بھرا ہوا ہے مال سے نعمتوں سے بھرا ہوا ہے آپ جس قدر خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی سہا لار ایک تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ بھرا ہوا ہے اس میں خرچ کرنے سے کوئی کمی نہیں ہوتی اللہ کے خزانے کام نہیں ہوتے پھر یہ بتایا کہ سہا اہ ل نہار اللہ کا ہاتھ دن اور رات بارش کرنے والا ہے کس کی مال کی سہا مسلسل بہانے والا مسلسل بہانے والا مسلسل لوٹانے والا تو اللہ تعالی کا ہاتھ دن اور رات صبح و شام خرچ کر رہا ہے صبح و شام رزق کو بہا رہا ہے وقالا اور آپ نے یہ بھی فرمایا تو گویا کہ اس حدیث میں تین حدیثیں ہو گئی ہیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا آرا تم مجھے بتاؤ ما انفق منذ خلق فإنه لم يغد ما مجھے بتاؤ کہ جو اللہ نے خرچ کیا ہے کب سے جب سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ نے جو خرچ کیا ہے اس وقت سے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے کیا اس خرچ کرنے نے کیا اس خرچ کیے ہوئے مال نے اس مال کو کم کر دیا ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے کوئی کمی نہیں ہوئی اللہ تعالی اس وقت سے خرچ کر رہے ہیں جب سے اسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اتنا خرچ کرنے کے باوجود اللہ کے ہاتھوں میں جو خزانے ہیں جو نعمتیں ہیں جو مال ہے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اللہ اکبر, اللہ اکبر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے خزانے بے شمار تعداد اللہ کی قوت بے شمار لا تعداد وکان عرش کہاں پہ تھا پانی, پانی پہ تھا تو ہمارا ایمان ہے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں جو اس حدیث سے پتہ رہا ہے اور دوسرا ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں اور یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ صبح و شام مال خرچ کر رہے ہیں اور یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت سے خرچ کر رہے ہیں جب سے اسمان و زمین کو پیدا, پیدا, کیا پیدا, پیدا کیا ہے اور یہ پتا چلا کہ اتنا خرچ کرنے کے باوجود اللہ کے ہاتھوں میں کوئی کمی واقع نہیں, نہیں ہوئی اور یہ پتا چلا کہ اللہ کا پانی پانی پانی پانی پہ پہ پہ پہ پہ یہ پتا پتا پہ پ... پہ پہ بھی پتا, پتا پہ چلا کہ اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں اس لیے کہا شروع میں کہ تم خرچ کرو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا یہ اللہ کس سے کہہ رہے ہیں اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پہ تھا تو ہم اللہ کے ارض پہ بھی مان لاتے ہیں اللہ تعالی کا عرص ہے حقیقی عرص ہے اور ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے اللہ کا مخلوق سے اوپر اور اللہ تعالیٰ عرض پہ مستوی ہے الرحمان اللہ تعالیٰ کا مستوی ہے, عرش پہ مستوی ہے اور اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے میزان ہے مزان ترازو, مزان مزان مزان مزان ترازو, ترازو ہے کئی لوگ کہتے ہیں یہاں پہ ترازو سے مراد اللہ کا دل و انصاف ہے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کا ترازو ہے حقیقی ترازو جس میں تولا جاتا ہے جس میں تولا جائے گا انسان کو تولا جائے گا انسان کے اعمال کو تولا جائے گا انسان کے اعمال کے رجسٹروں کو تو یہ ترازو حقیقی ہے اس کی تعویل کرنا جائز نہیں, نہیں ہے معلوم نہیں کچھ لوگوں کو کیوں شوق ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی باتوں کی باتوں تعویل کا اگر اللہ اپنے ہاتھ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کی تعویل کر دیتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ترازو کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کی تعویل کر دیتے ہیں بلکہ کئی لوگ تو جنت اور جہنم کی بھی تعویل کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ خیالی چیز ہے اللہ نے جنت جہنم کے نام اس لیے لیے تاکہ لوگ ڈر جائیں اچھے کام کریں اور لوگوں کو شوق پیدا ہو جائے اچھے کام کرنے کا ورنہ اس کا حقیقت سے متعلق تو انسان جب تعویل شروع کر دیتا ہے تو پھر یہ دروازہ کھل جائے تو بند نہیں ہوتا ایک چیز کی تعویل آپ کریں گے دوسرے کی تعویل کو اور کرے گا آپ اس کو تعویل کرنے سے روک کر نہیں سکیں گے کچھ لوگوں نے تعویلیں کی ہیں اللہ کے نام اور صفات کی تو کچھ لوگوں نے تعویلیں کی ہیں آخرت کے امور کی تو فرمایا نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ, ہی اس ترازو کو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تراضو ہے یکخو وَيَرْفَعُ اللہ تعالیٰ ہی ترازو کو جھکاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی بلند کرتے ہیں یا اس کا منع ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو پس کرتے ہیں اور جھکا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اللہ اس کو بلند کرتے ہیں اس کو شان دیتے ہیں اس کو مقام دیتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں تو سارے امور پھر کس کے ہاتھ میں ہیں اللہ, اللہ تعالیٰ, تعالی کے ہاتھ میں <تص>... تو بہرحال اس ادیض سے بھی پتہ چلا کہ سب کا کرنا اتنا عظیم کام ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں آدم کے بیٹے خرچ کرو میری راہ میں میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا حدیث نمبر چھ سو اکہتر سکس سیون ون میم، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے امام موسلم موسلم موسلم عن ابی ان ابی ہو رہی رہتا ان صلی اللہ علیہ وسلم قال جناب ابو رضی اللہ سے رویت ہے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا ان مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرے لیے بہت پہاڑ کے برابر سونا ہو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرے لیے بہت پہاڑ سونا بن جائے میرے پاس بہت پہاڑ بطور گولڈ ہو بطور بطور سونا ہو بطور پتھر نہیں بطور گولڈ ہو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرے پاس اوت پہاڑ بطور گولڈ ہوتی سا جب کہ میرے پہ تیسری رات آ جائے اور میرے پاس اس اس گولڈ میں سے ایک بھی دن آر باقی ہو یعنی کہ میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جتنا مال آئے جلدی سے اللہ قلعہ میں خرچ کر دو اور اگر میرے پاس اوہت پہاڑ جتنے دینار آ جائیں اب اوت پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے جی سات کلومیٹر طویل ہے چوڑائی اس کے علاوہ ہے تو اہت پہاڑ کو گولڈ کی شکل دیں تو کتنے دینار بن گئے آپ تو صور کریں تو آپ فنوانے ہیں کہ اہت پہاڑ کے برابر بھی گولڈ میرے پاس ہو دینار میرے پاس ہو سونے کے سکے میرے پاس ہو سونے کے سفیاں میرے پاس ہوں تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ تیسری رات آ جائے اور اس میں سے ایک بھی دنار میرے پاس ہو میں چاہوں گا تین دنوں سے پہلے پہلے بہت پہاڑ کے برابر گولڈ اللہ کی راہ میں صرف کر دوں خرچ کر دوں لٹا دوں میرے بھائی مجھے اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ نے مال دیا ہے اس لیے نہیں کہ جمع کرتے رہیں جمع کرتے رہیں آپ جمع بھی کریں اپنی وائف کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے منع نہیں ہے لیکن آپ کے اس مال میں فقیروں کا حصہ ہے مسکینوں کا حصہ ہے مشدوں کا حصہ ہے مدرسوں کا حصہ ہے بیواؤں کا حصہ ہے یتیموں کا حصہ ہے رشتے داروں کا حصہ ہے پڑوسیوں کا حصہ ہے ان سب پہ بھی خرچ کریں اور خرچ کرنے کے معاملے میں آپ کا دل ایسے ہو کہ آپ چاہتے ہو کہ اللہ مجھے اور مال دے میں اور خرچ کروں جیسے نبی علی علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے پاس اہت پہاڑ گولڈ بن کر ہو دنار کی شکل میں ہو دنار سونے کے سکے کو کہتے ہیں یہ میرے پاس ہوں تو میں چاہوں گا کہ تیسری رات جب آئے تو ان دناروں میں سے کوئی دنار اس سونے میں سے کوئی سونا میرے پاس نہ ہو اللہ دینار ان سدئی نالیا سوائے اس دینار کے جس کو میں محفوظ کروں گا اس قرض کے لیے جو میرے ذمے ہے یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اگر میرے پاس اہت پہاڑ کے برابر کیا ہوں سونے کے سکے ہوں دینار ہوں سارے کے سارے تین دنوں کے اندر اندر اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا یتیموں کو فقیروں کو مسکینوں کو دے دوں گا مسجدوں پہ لگا دوں گا ان تمام امور پہ لگا دوں گا اور کوئی بھی دینار اپنے پاس رہنے نہیں دوں گا تیسری رات آئے گی تو کوئی بھی دنار میرے پاس نہیں ہوگا لیکن اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہوا تو جتنا قرض دینا ہے اتنے دنار میرے پاس ہوں گے اگر میں نے پانچ دینار قرض دینے ہیں تو وہ بچا لوں گا اس سے پتا چلا کرز ادا کرنے کی اہمیت <تصفح> کتنی زیادہ ہے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو خرچ کرتے ہیں فقیروں پہ مسکینوں پہ مشدوں پہ لیکن لوگوں کا قرض دینا ہوتا ہے وہ نہیں دیتے بھائی پہلا حق کس کا ہے اس <تصفح> کا جس کا آپ نے قرض دینا ہے قرض کا معاملہ اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ نبی علیہ اسلات وسلام شروع اسلام میں اس آدمی کا جنادا نہیں پڑھتے تھے جس کے ذمہ قرض ہوتا تھا میت آتی آپ جنادے کے لیے تشریف لاتے پوچھتے کیا اس کے ذمہ کو کرز ہے بتایا جاتا جی ہاں اس کے ذمہ کرز ہے آپ کہتے کیا اتنا مال چھوڑ کے گیا ہے کہ قرض ادا کر لوگے کہا جاتا نہیں تو آپ کہتے تم جنادہ پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا اگر کوئی صحابی کہتا کہ اس کا قرض میرے ذمہ ہے تب آپ جنادہ پڑھا دیتے اور جب حالات اچھے ہوئے مسلمانوں کے مال آنے لگا تب آپ نے کہا تھا آئندہ جس کے ذمہ قرض ہوا اس کا قرض میرے ذمہ ہے میں ادا کروں گا شہید کے بارے میں آپ کہتے ہیں شہید جب فوت ہوتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے تو لوگوں کا حق ادا کریں لوگوں کے مال پہ قبضہ نہ کریں یہ مال آپ کے لیے شر کا باعث ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے لیے مشکلات پیدا کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حدیث نمبر چھ سو بہتر سکس سیون ٹو میم اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے مسلم امام مسلم ہو عن رہتا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حدیق جناب ابو رحرا سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب کہ ایک آدمی زمین کے ایک صحرائی حصے میں تھا زمین میں تو صحرا بھی ہوتے ہیں پہاڑ بھی ہوتے ہیں ہر چیز ہوتی ہے تو وہ زمین کے کس حصے میں تھا صحرائی حصے میں تھا فسامی تو اس نے ایک آواز سنی کہاں سے فی صحاب حتن ایک بادل میں بادل میں ایک آواز تھی جو اس تک آئی بادل اوپر تھے وہاں سے ایک آواز اس کے کانوں میں پڑی کیا آواز تھی اس کی حدیقت فلان فلا آدمی کے باغ کو سیلاب کر دو فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلا دو فتنا تو اس نے یعنی کہ بادل نے اس باغ کا قصد کیا بادل نے اس باغ کا قصد کیا یا کہہ سکتے ہیں کہ بادل جو ہے اس جگہ سے ہٹا اور کدھر گیا اس باغ کی طرف صحابو تو اس بادل نے کشت کیا یعنی کہ اس کا ہر راتن چنانچے اس نے اپنا پانی انڈیل دیا کس نے بادل نے فی ہر رتین ایک پتھریلی زمین میں سیاہ رنگ کی پتھریلی زمین میں یعنی کہ وہاں پہ بارش برسی مطلب یہ ہےتم تو اس نے اپنا پانی ایک پتھریلی زمین پہ انڈیل دیا فیدا شرجت منتل کا شراد تو خلاف توقع چاہیے تو یہ تھا کہ پانی دائیں بائیں تقسیم ہو جاتا لیکن خلاف وقع کام کیا ہوا کہ اس ہر کی اس پتھریلی زمین کی ندیوں میں سے ایک ندی نے اس سارے پانی کو جمع کر لیا گھیر لیا ان دائیں بائیں جانے نہیں دیا تو اس کی ندیوں میں سے ایک ندی نے اس سارے پانی کو کیا جمع کر لیا گیر لیا فتح تو اس آدمی نے کون سا آدمی جس نے بادل سے آواز سنی تھی اس نے اس پانی کا پیچھا کیا کہ دیکھوں پانی کہاں جاتا ہے یہ بادل میں جس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے کہ یہ پانی اس کے باغ کو شراب کر دو وہ باغ کدھر ہے پانی کدھر جاتا ہے دیکھو تو صحیح فارد النقافی حدیق تو خلاف توقع ایک اور کام ہوا کہ آگے ایک آدمی کھڑا تھا اور کھڑا کہاں تھا اپنے باغ میں تو خلاف توقع یہ ہوا کہ ایک آدمی کھڑا تھا اپنے باغ میں یو ہیو ابھی مس وہ پانی کو منتقل کر رہا تھا اپنی کدال کے ساتھ پانی آ رہا ہے تو اپنی کدال کے ساتھ اسے اپنے باغ کی طرح منتقل کر رہا تھا باغ کے حصوں کی طرح منتقل کر رہا تھا فق تو اس آدمی نے اس آدمی سے کہا کس آدمی نے کس سے کہا بادل سے آواز سننے والے آدمی نے باغ کے مالک سے کہا یا عبداللہ اہ کے بندے مسمو کا تمہارا نام کیا ہے نام کیوں پوچھا کیونکہ بادل سے آواز آئی تھی کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلا دو تو اس نے کہا دیکھوں کیا یہ وہی آدمی ہے اس آدمی نے کہا فلان میں فلاں ہوں یعنی اپنے نام بتایا لدی نام صحابہ کیا جو اس آدمی نے میں سنا, تھا سے سنا تھا فقال لہو یا عبد اللہ تو اب اس آدمی سے کہا کس نے باغ کے مالک نے کہا اس آدمی سے یا عبداللہ اللہ کے بندے لمت تم مجھ سے میرے نام کے بارے میں کیوں سوال کر رہے ہو کیوں پوچھ رہے ہو کیا وجہ ہے اس آدمی نے کہا کس نے بادل سے آواز سننے والے تن فی الصحاب فی الصحاب اللہ نے جس بادل کا یہ پانی ہے یہ پانی ہے تمہاری طرف آ رہا ہے جس بادل کا یہ پانی ہے اس بادل میں ایک آواز سنی چکول وہ آواز کہہ رہی تھی یا سہب آواز کہہ رہا تھا آواز دینے والا کہہ رہا تھا کہ فلاں آدمی کے باغ کو سراب کر دو لسمی کا تمہارے نام کو ذکر کر رہا تھا فما تو تم اس باغ کے معاملے میں کیا کرتے ہو باغ کی جب آمدن آتی ہے کیا کرتے ہو کیا وجہ ہے کہ آسمان کی طرف سے تمہارا خیال رکھا جا رہا ہے یعنی کہ اللہ کی طرف سے تمہارا خصوصی طور پہ خیال رکھا جا رہا ہے تمہاری خاص طور پہ مدد آسمانوں سے نازل ہو رہی ہے تم کیا کرتے ہو تمہارا کیا عمل ہے کالا اس آدمی کہا اما عید الحادا جب تم یہ بات کہتے ہو یہ سوال کرتے ہو تو اندرو علا ما یرج منہا میں دیکھتا ہوں اس آمدن کی طرف اس پیداوار کی طرف جو اس باغ سے نکلتی, نکلتی ہے فاطص کو یعنی کہ میں دیکھتا ہوں غور کرتا ہوں حصے بناتا ہوں یہ مطلب ہے فاطصد کو تو اس کے تیسرے حصے کو میں صدقہ کا خیرات کر دیتا ہوں فقیروں مسکینوں پہ باغ کا کتنا حصہ, حصہ. ایک تہائی حصہ اور آج لوگ اڑائی فیصد دکا دینے کے لیے تیار نہیں ہے اڑائی فیصد اور یہ صدقہ کا کتنا کر رہا ہے تینتیس فیصد تینتیس فیصد سے بلکہ زیادہ اور میں اور میرے اہل و عیال ایک تہائی جو ہے وہ کھا لیتے ہیں یعنی کہ ایک تہائی مال گھر میں لے جاتا ہوں کھانے پینے کے لیے بیچ کر اپنے کپڑے بنانے کے لیے دیگر امور حل کرنے کے لیے اور ایک تہائی فقیروں مسکینوں کے لیے جتنا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے اتنا حصہ کن کے لیے فقیروں مسکینوں کے لیے وہ اردو فی اور میں اسی باغ میں واپس لگا دیتا ہوں اس کا ایک تہائی یعنی کہ ایک تہائی جو ہے وہ اسی باغ پہ لگا دیتا ہوں یعنی کہ دوبارہ دوبارہ محنت کرتا ہوں دوبارہ اس کے اوپر پیسہ لگاتا ہوں پانی لگانے کے لیے بیج لگانے کے لیے دیگر امور کے لیے اپنے مال کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے تین حصوں میں اور کتنا حصہ اللہ کی راہ میں دیا ہے تیسرا حصہ تو اللہ کو بندہ کتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کے کے کو کو پانی دینے کے لیے بھیجا ہے اسی لیے ظفر علی خان نے کہا تھا نا آج مسلمان شکوا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا تو ظفر علی خان نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار ان قطار اب بھی یعنی کہ اللہ آج بھی مدد کے لیے تیار ہے اللہ کی رحمت آج بھی نازل ہوگی آپ وہ ماحول تو پیدا کریں جو ماحول بدر کے لوگوں کا تھا ویسا آپ کا عقیدہ تو ہو ویسی آپ کی توحید تو ہو اسی طرح آپ اللہ اللہ کے سن کی اطاعت کرنے والے ہوں اسی طرح آپ نمازیں پڑھنے والے ہوں اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں تو اللہ آج بھی مدد نازل کرے گا تو جو آج بھی ایسا عمل کرے اللہ کی رحمتیں آج بھی نازل ہوں گی تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اس حدیث پہ ایمان لائیں کیونکہ جو ملحد قسم کے لوگ ہوتے ہیں لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں منکرین حدیث ہوتے ہیں وہ ایسی حدیث کو ماننے سے ویسے انکار کر دیتے ہیں اور یہ کفر ہے نبی علی السلام سے ثابت شدہ حدیث کا انکار کر دینا انسان کو اسلام سے خرچ کر کے کفر میں داخل کر دیتا ہے لیکن ایسے آدمی پہ ہم نام لے کر فتوا نہیں لگائیں گے نام لے کر نہیں کہیں گے کہ یہ کافر ہے ہم عام بات کریں گے کہ جو آپ کی ثابت شدہ احادیث میں سے کسی ایک حدیث کا انکار کرے قرآن کی عیتوں میں سے کسی ایک عہد کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے لیکن نام لے کر کافر نہیں کہیں گے کیوں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جاہل ہو ہو سکتا ہے اس کے دماغ میں کوئی شک و شبہ بیٹھ گیا ہو جس کا ازالہ نہ کیا جا سکا ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ایسا عذر ہو جو اللہ روزے قیامت قبول کر لے عمل اس کا کافروں والا ہے لیکن خود اس کو کافر نہیں کہیں گے اس کو کافر کون کہہ سکتا ہے اس کو کافر بڑے بڑے علماء کے کہہ کہ سکتے ہیں وہ بھی اس کو پہلے طلب کریں اس کو اپنے پاس بلائیں اس کے شکوق و شبعت کا ازالہ کریں اس کو بتائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے بالکل پھر بھی وہ اگر انکار کرتا ہے تو پھر وہ علماء کرام اس کو کافر قرار دیں گے یا مسلمان حکومت ہے تو یہ قاضی کا کام ہے جج کا کام ہے وہ اس کو بلائے اس کے کیس کا جائزہ لے اور اس کو کافر قرار دیں تو ہمارا ایمان ہے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے ہمارا ایمان ہے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے ہوا ہے جیسا کہ بتایا ہے نبی علیہ السلاط والسلام نے اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں ایسے ہی خرچ کریں تو اللہ ہمارے اوپر بھی رادی ہوگا دنیا میں بھی مالی مدد کرے گا آخرت میں بھی مالی مدد کرے گا باب نمبر دو باب اللہ کل مسلم ان صدقہ ہر مسلمان کے ذمے ایک صدقہ ہے ہر مسلمان کے ذمہ کیا ہے صدقہ ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ صدقہ کرے حدیث نمبر 673 قاف اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے کون ہیں امام, امام بخاری اور امام مسلم عن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال صلی اللہ علیہ وسلم على كل مسلم من صدقہ ابو مسا عشری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے ذمے صدقہ ہے ہر مسلمان کے کی ذمے کیا ہے صدقہ ہے قالوا انہوں نے کہا کنہوں نے صحابہ کرام نے کہا فعلم یجد کہ اگر مسلمان وہ مال نہ پائے جس سے صدقہ خیرات کر سکے تو پھر فع الم یجد اگر وہ نہ پائے کیا نہ پائے وہ مال جس سے صدقہ خیرات کر سکے کالا تو آپ نے فرمایا فیام الوبیہ دئی ہی اپنے ہاتھوں سے کام کرے محنت کرے مزوری کرے فیانف انفسا ہو تو اپنے آپ کو بھی فائدہ دے وہ تو اور صدقہ خیرات بھی کرے یعنی کہ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو مال کمائے تجارت کرے کاروبار کرے جاب کرے محنت مزوری کرے مال لے کر آئے اپنے اوپر بھی خرچ کرے اچھا لباس پہنے اپنی بیگم کے اوپر خرچ کریں اپنے بچوں کے اوپر خرچ کریں صدقہ خیرات کریں فقیروں مسکینوں کو دے قالوت انہوں نے کہا سطح اولم یا فال اگر وہ اس کی استات نہ رکھے کمانے کی استع نہ رکھتا ہو مثال کے طور پہ معذور ہو ہاتھ کام نہ کرتے ہوں اولم یا فال یا آپ نے کہا تھا کہ وہ یہ کام اگر نہ کرے یعنی کہ راوی کو شک ہو گیا ہے کہ صحابہ کے نے یا تو کہا تھا کہ اگر وہ کمانے کی طاقت نہ رکھتا ہو یعنی کہ معذور وغیرہ ہو یا وہ ایسا کام نہ کرے سستی کرتے ہوئے جان بوجھ کر تو پھر کیا ہوگا قال تو آپ نے فرمایا فیورعین الملحوف وہ مدد کرے ضرورت مند کی الملحوف جو کیا ہے مظلوم فریاد کرنے والا کون ہے الملحوف کا میں مظلوم بھی کر سکتے ہیں اور پریشان حال بھی کر سکتے ہیں ذل حاجہ کا میں کیا حاجت مند الملحوف کا میں آپ پریشان حال بھی کر سکتے ہیں اور مظلوم فریاد کرنے والا بھی کر سکتے ہیں مظلوم فریادی بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا فیوینحاجت ملحوف یعنی کہ اگر آپ مال میں سے صدقہ خراب نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیا کریں مدد کریں کس کی مدد کریں اس حاجت مند کی جو پریشان حال ہے قالوف علم یا فل آپ نے فرمایا اگر وہ یہ کام بھی نہ کر سکے اگر وہ یہ کام بھی نہ کرے کون مسلمان قالفل یا ارب تو اس کو چاہیے کہ وہ خیر کا حکم دے خیر کی باتوں کی وسیعت کرے تلقین کرے لوگوں کو خیر کے کام کرنے کی ترغیب دے او قال یا آپ نے کہا بال یعنی کہ فلیامر بال کہا یا فلیامر بل معروف کہا کہ خیر کا حکم دے یا معروف کا حکم دے اچھے کاموں کا حکم دے قال کہنے والے نے کہا فلم یا اگر وہ یہ بھی کام نہ کرے قال فل یوم سے تو پھر شر سے بات رہے شرارتیں کرنے سے بات رہے برائی سے بات رہے گناہ سے بات رہے صدقہ صدقہ کیونکہ یہ اس کے لیے کیا ہے ہے صدقہ صدقہ صدقہ تو پہلے آپ نے بتایا تھا مسلمان کے ذمے کیا ہے صدقہ ہے اور صدقہ سے مراد یہاں پہ زکاط نہیں ہے لیکن سوال پھر پیدا ہوا کہ صدقہ آپ واجب قرار دے رہے ہیں جبکہ واجب تو زکاط ہوتی ہے تو پھر اگلی حدیث نے وضاحت کر دی کہ صدقہ واجب ہے آپ کے ذمے اگر مال میں سے کر سکتے ہیں تو مال سے کریں مال سے آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کسی حاجت مند کی مدد کر دیں اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ خیر کی بات کریں خیر کے مشورے دیں نماز پڑھنے کی ترغیب دیں لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی ترغیب دیں حج کرنے کی ترغیب دیں تلاوت کرنے کی ترغیب دیں اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں اور کسی کے خلاف سازش نہ کریں غلط مشورہ نہ دیں کسی کی غیبت نہ کریں کسی پہ تومت نہ لگائیں جھوٹ نہ بولیں جھوٹی گواہی نہ دیں ایسے کاموں سے دور رہیں لوگوں کو تنگ کرنے سے دور رہیں یہ لوگوں کو تنگ نہ کرنا بھی آپ کے لیے صدقہ بن جائے گا آج کے لوگ اس آدمی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے جو شریف سا ہو جو کسی کو تنگ نہ کرے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شہاری نہیں ہے اس کو کچھ کرنا نہیں آتا حالانکہ وہ خوش نصیب ہے لوگوں کی نگاہوں میں وہ جو بھی ہے لیکن کسی کو تنگ نہیں کرتا کسی کو تکلیف نہیں دیتا حدیث نمبر 674 674 قاف ادیس کو اپنے اپنی کتب میں جاگا دینے والے کون ہے امام بخاری من الناس علیہ تطلعو شمس ہر وہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے کلو منتفی شمس اس کا ترجمہ میں پہلے کر رہا ہوں ہر وہ دن جس میں کیا ہوتا ہے سورج طلوع ہوتا ہے ہر اس دن میں جس دن میں سورج طلوع ہوتا ہے لوگوں کے ہر جوڑ پہ کیا ہے سب کا ہے یعنی کہ ہر انسان پہ واجب ہے کہ اپنے ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پہ کیا کرے سب کا ہرا کرے ہر وہ دن جس میں کیا ہوتا ہے سورج طلوع ہوتا ہے ہر اس دن میں لوگوں میں سے ہر جوڑ کے ذمے کیا ہے سب ہے اور انسان کے جوڑ کتنے ہوتے ہیں تقریباً تین سوٹ ہوتے ہیں تو گویا کہ ہر ایک پہ واجب ہے ایک دن میں کتنے صدقے کرے اب نے کی مزاح کیسے کیا جا سکتا ہے فرمایا <تصفح> یا عدل دو آدمیوں کے درمیان عدل و انصاف کرے یہ صدقہ ہے عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے فیصلہ کرنے والا والا ایک آدمی کی سائڈ لے جاتا ہے سائڈ لے جاتا ہے تو آپ فرما رہے دو آدمیوں کے درمیان ایک نے کی ہے کسی آدمی کی مدد کرے الاداب اس کے جانور پہ سوار ہونے کے سلسلے میں اس آدمی کی مدد کرے آدمی معذور ہے آسانی سے اپنے گھوڑے کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا اپنی اونٹی کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا اپنے گدے پہ نہیں بیٹھ سکتا اور آج کہیں کہ اپنی گاڑی پہ نہیں بیٹھ سکتا بس میں نہیں سوار ہو سکتا تو آپ اس کی مدد کر دیں بس میں بٹھانے کے سلسلے میں ٹرین پہ بٹھانے کے سلسلے میں تو فرمایا نوراج اور انسان کسی آدمی کی مدد کرے دا ہی اس کے جانور پہ سوار ہونے کے سلسلے میں فیا ملوالی تو اسے اس پہ کیا کر دے سوار کر دے تو یہ کیا ہے صدقہ ہے او یار فالی ہتا یا اس جانور پہ اس کا سامان کیا ہے رکھ دے اٹھا کے رکھ دے یہ بھی صدقہ ہے ایک آدمی اپنا سامان اپنی سواری پہ نہیں رکھ سکتا ایک آدمی آپ کے سامنے سیکل پہ سوار ہونا چاہ رہا ہے اس کے پاس سامان ہے لیکن سامان باری ہے اسے رکھا نہیں جا رہا موٹر سائیکل پہ بیٹھنا چاہ رہا ہے سامان باری ہے اس سے رکھا نہیں جا رہا گاڑی پہ رکھنا چاہ رہا ہے رکھا نہیں جا رہا آپ اس کی مدد کرتے یہ بھی کیا ہے, صدق صدق ہے صدقہ, صدقہ ہے اللہ اکبر کتنا عظیم ہے ہمارا دین اور کتنا فائدہ ہے اس درس کا جو ہم لے رہے ہیں یقیناً آپ کا ایمان بھی تازہ ہو رہا ہوگا میرا بھی تازہ ہو رہا ہے ہم میں جوش پیدا ہو رہا ہے جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ آئندہ ہم ان امور میں سستی نہیں کریں گے یہ حادیث ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہیں لیکن انسان بھول جاتے ہیں دوبارہ پڑھتے ہیں دوبارہ جذبہ پیدا ہوتا ہے پھر دل زندہ ہوتا ہے پھر ایمان تازہ ہوتا ہے تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مرتے دم تک شریعت کا علم لیتے رہیں قرآن کی تفسیر پڑھتے رہیں نبی السلام کی احادیث کا مطالعہ کرتے رہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی آدمی کی مدد کر دے سی میں اسے اس پہ کیا کر دے سوار کر دے او یارو یا اس سواری پہ اس کا سامان رکھ دے تو سدا کا تم یہ چیز کیا ہے سد کا ہے تو سدا کا اور اچھے الفاظ کہنا یہ کیا ہے سب صدق. है ہے لا الہ اللہ صدق. سبحان اللہ صدق. اللہ اکبر سدکا ہے کسی سے یہ کہہ دینا بھائی نماز پڑھیں سب کا ہے یار آپ فارغ بیٹھے ہیں تھوڑی دیر تلاوت کر لیں یہ کیا ہے سب ہے بھائی آپ اس سے سلو کر لیں یہ کہہ دینا کیا ہے سب ہے آپ اپنی بیوی سے سلو کر لیں سب ہے کوئی آدمی اپنی بیوی سے متنفر ہو رہا ہے آپ کے علم میں ہے آپ اس کی بیوی کی کوئی خوبی اس کے سامنے ذکر کر دیں یار سنا ہے تمہاری بیوی نماز کے معاملے میں بہت اچھی ہے تو یہ کیا ہے کسی عورت سے عورت کہہ دے کہ تمہارا خامد میں نے سنا ہے کہ پکا نمازی ہے یہ تو بہت اچھا خامد ہے تم اللہ کا شکر ادا کرو ورنہ عام طور پہ خامد مسجد میں جانے کا نام ہی نہیں لیتے ہم تو کہتی کہتی تھک جاتی ہیں وکلخت وطن یفتوحا علسلتی صدقہ اور ہر وہ قدم جو وہ نماز کی طرف اٹھاتا ہے نماز کے لیے اٹھاتا ہے وہ کیا ہے صدقہ ہے اللہ اکبر آپ کے گھر سے مسجد کے کتنے قدم بنتے ہیں سو ہر قدم صدقہ ہے کتنے صدقے ہو گئے سو جانے کے سو آنے کے کتنے ہو گئے دو سو ہو گئے اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے نیکی کی راہیں کھلی ہوئی ہیں خیر کے راستے کھلے ہوئے ہیں لیکن ہم ان پہ چلتے ہی نہیں ہیں اور برائی کا راستہ بڑی محنت سے ہم کھولتے ہیں وہ امید العضا علی کی کا فرمایا تکلیف دے چیزوں کو راستے سے ہٹا دے تو یہ کیا ہے صدقہ ہے راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے ہٹا دیں اینٹ پڑی ہے ہٹا دیں کانٹا پڑا ہوا ہے ہٹا دیں ایسی تمام چیزیں ہٹا دیں تو یہ بھی صدقہ ہے تو اب آپ حدیث کے شروع کے حصے کی طرف آ جائیں کہ انسان کے ہر جوڑ پہ کیا ہے اور جوڑ کتنے ہیں تقریباً اگر یہ مثالیں جو آپ نے دی ہیں اس انداز سے ہم پورا دن گزاریں تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے تین سو ساٹھ سے کہیں زیادہ صدقے کر سکتے ہیں پانچ وقت کی نماز کے لیے جائیں اور آپ کے گھر سے مسجد تک آپ کی شاب سے مسجد تک کتنے قدم ہوں سو بانی جاتے ہیں عام طور پہ تو سو جانے کے سو آنے کے پھر دوسری نماز میں پھر تیسری نماز میں پھر چوتھی نماز میں پانچویں نماز میں صدقہ تو بہت کٹھا ہو گیا لیکن ساتھ گناہ کٹھا نہ کریں پھر تو یہ بہت کچھ ہے اگر انسان گناہ ساتھ جمع نہ کرے گیپتے نہ کرے اور چگڑیاں نہ کریں گانے نہ سنیں مرد جو ہیں غیر عورتوں کو نہ دیکھیں ان سے یاریاں دوستیاں نہ لگائیں اور گندی فلمیں نہ دیکھیں گندے ڈرامے نہ دیکھیں بس اتنا کرتے رہیں تو یہ بھی بہت کچھ ہے انشاءاللہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ادھر سے کبیرہ گناہ کر لیتے ہیں مرد حضرات کی عام طور پہ شلوار آپ کو کہاں نظر آئے گی ٹکڑوں سے نیچے اور یہ کون سا گناہ ہے کبیرہ گناہ پھر عام طور پہ مرد کیا کرتے ہیں داڑھی موڑتے ہیں اور داڑھی موڑنے کو اگر آپ صغیرہ گناہ بھی سمجھیں تو اصول یہ ہے کہ صغیرہ گناہ پہ اگر آپ اصرار کریں تو وہ کیا بن جاتا ہے کبیرہ بن جاتا ہے عورتوں کو لے لیں وہ کیا کرتی ہیں یہ بال بناتی ہیں جو آنکھوں کے اوپر ہیں یہ بال اور اس کے اوپر کیا آئی ہے لالت آئی ہے کبیرہ گناہ ہے ایسے ہی غیبتیں کرتی ہیں خامد کی نہ کرتی ہیں تو یہ سارے امور انسان ان سے بات رہے تو یہ بہت سی نیکیاں ہیں جو ہمیں کمانے کا موقع ملتا ہے اور یہاں پہ ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا اس ادیش میں آپ نے نفرت کیا استعمال کیا ہے ہر وہ قدم جو آپ نماز کے لیے اٹھاتے ہیں وہ کیا ہے مسجد کا نام نہیں لیا کیا نام یہ نماز کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت اپنے گھر میں نماز کے لیے اٹھتی ہے اب نماز پڑھنے کے لیے پہلے کدھر جا رہی ہے وضو کرنے ایسے ہی ہے پھر وضو کر کے باہر نکلے گی کسی کمرے میں جائے گی تو بیس پچیس تیس قدم تو اس کے بھی ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو بھی عجر و سوا ملے گا اس کے بعد باب نمبر تین باب کلو معروف ان ہر <صدقاء> خیر کا کام کیا ہے صدقہ ہے اللہ اکبر ہر خیر کا کام کیا ہے ہر نیکی کا کام ہر اچھا کام کیا ہے صدقہ ہے سب کا ہے سو اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون امام بخاری عبد اللہ روایت ہے کس سے جناب جابر, جابر, جابر بن عبد اللہ سے وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کل معروف ان ہر بلائی کا کام کیا ہے صدقہ ہے پہلے آپ پہلے حادیث میں مثالیں آئی ہیں یہاں پہ اصول آ ہر بلائی کا کام کیا ہے صدقہ ہے چھ حدیث نمبر 676 676 میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہیں امام مسلم <سلام> عن ابي ذر الغفاري ابو ذر غفاري رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ سے کیا کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول زہاب اہل دسور بالجور دوسور دسر کی جمع ہے کس کو کہتے ہیں بہت زیادہ مال کو تو کہنے لگے اللہ کے رسول خزانوں والے مال والے ادر و ثواب لے گئے نیکیاں لے گئے ان کے ہم پیچھے رہ گئے ہم فقیر لوگ ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہے یہ مالدار لوگ نیکیاں لے گئے دیکھ لیں صحابہ کے کتنے عظیم تھے آج ہماری سوچ کیا ہے کہ اس نے ایک کوٹھی بنا لی دو بنا لی تین بنا لی میری ایک ہی ہے حالانکہ میں پکا نبا دی ہوں یہ یعنی کہ ہمیں افسوس کیا ہو رہا ہے کہ اس کی کوٹھیاں بڑھ رہی ہیں میری کوٹیاں بڑھ نہیں رہی اس کے پلاٹ بڑھ رہے ہیں اس کی جائیداد بڑھ رہی ہے اس کی پراپرٹی بڑھ رہی ہے اس کے خزانے بڑھ رہے ہیں میرا نہیں صحابہ کو یہ افسوس نہیں ہے صحابہ کو یہ افسوس ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں ہمیں موقع نہیں ملتا ہمارے پاس ہے نہیں ان کے مال کے معاملے میں بھی انہیں فکر کیا ہے آخرت کی اللہ اکبر یہ ہے عظیم صحابہ کرام اس لیے کہتے ہیں عظیم صحابہ کرام سے کیا کریں محبت کریں احترام کریں ان کا ادب کریں تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول مال والے کیا لے گئے ادر و ثواب لے گئے یسلو نکمہ وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں ان کے پانچ وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں رات کو تجد بھی پڑھتے ہیں کمانو اور دن کے ٹائم وہ روزہ بھی رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں بِفضُولِ <أموالِهِم> اور وہ اپنے زائد مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں یہاں پہ آ کے ہم ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں نماز میں ہم ان کے ساتھ برابر ہیں روزے رکھنے میں ہم ان کے ساتھ برابر ہیں لیکن وہ ان کو اللہ نے بڑا مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں کرتے ہیں ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے وہ تصدکن و صدقہ خیرات کرتے ہیں بے فضول معالم اپنے زید مال, زید, مال زید مال کو قالت آپ نے کہا اب علیہ سکت اللہ لکم ما تصدقون کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے بھی وہ بنایا ہے جسے تم صدقہ خیرات کر سکتے ہو اللہ نے تمہیں بھی وہ دیا ہے جو تم صدقہ کا کر سکتے ہو پھر آپ نے اس کی وضاحت کی کہ وہ کیا چیز ہے جو تم صدقہ کا کر سکتے ہو کیونکہ وہ مال تو مراد نہیں ہو سکتا نا کیونکہ مال تو پہلے کہہ رہے ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر کیا ہے فرمایا انبی حت ان بِكُلِّ صدقہ ہر تصبی میں ہر سبحان اللہ کہنے میں ایک صدقہ ہے ہر سبحان اللہ کہنے میں کیا ہے ایک ہم کہتے ہیں سبحان اللہ میرے جو بھائی در سن رہے در سنتے سنتے بھی سبحان اللہ کہہ دیں کہ ہر سبحان اللہ کہنے میں کیا ہے ایک صدقہ, صدقہ, صدقہ ہے اللہ کی ہر تصویر بیان کرنے میں صدقہ, صدقہ, صدقہ, صدقہ ہے چاہے سبحان اللہ کہہ لیں یا سبحان ربی کہہ لیں یا سبحان ربی اللہ کہہ لیں تو تصویر سے مراد کیا ہوتا ہے اللہ کو ہر عیب سے صدقہ پاک قرار دینا تقبیر صدقہ اور ہر تکبیر صدقہ ہے جب بھی آپ اللہ اکبر کہتے ہیں وہ کیا ہو گیا ایک سب کا ہو گیا دو بار اللہ اکبر کہا تو دو سدکے ہو گیا تین بار کہا تین سبکے ہو گئے وکل تحمیدا کا ہر اللہ کی حمد کیا ہے سب ہے جب بھی آپ کہتے ہیں الحمد وہ کیا ہو گیا ایک صدقہ ہو گیا وَكُلُّ صدقہ اور ہر لا لیا ہے ایک صدقہ امروف صدا کا اور بلائی کا حکم دینا خیر کا کام کرنے کا حکم دینا یہ کیا ہے صدقہ ہے آپ اپنے بچوں سے کہا کریں نا بیٹا نماز پڑھو بیٹا سچ کہو بیٹا جھوٹ تر کر دو بیٹا نماز میں لیٹ نہ ہوا کرو بیٹا بڑوں کا ادب کیا کرو یعنی کہ یہ کام آپ بار بار کہتے نہیں بیٹا آپ کمرے میں آئے سلام کیوں نہیں کہا سلام کہا کرو بیٹا چھینک آئی الحمدللہ کیوں نہیں کہا الحمدللہ کہا کرو بیٹا مجھے چھینک آئی تھی میں نے الحمدللہ کہا تھا آپ نے الحمد للہ کیوں نہیں کہا کہا کرو ورنہ یونان کر ان سد کا اور برائی سے روکنا بھی کیا ہے صدقہ ہے روکیں اپنے بچوں کو کس چیز سے غیبت کرنے سے جھوٹ کہنے سے فلمیں دیکھنے سے موبائل پہ گندی تصویریں دیکھنے سے روکتے رہیے بار بار روکیے ان کو وفی بہدم اور تم میں سے کسی کے جمع کرنے میں بھی کیا ہے سب ہے یعنی کہ اگر تم میں سے کوئی جمع کرتا ہے ہم بس نہیں کرتا اپنی بیگم سے تو یار ہے؟ ہے؟ یا اللہ اللہ کے کی رسول احدنا کیا ہم میں سے کوئی اپنی شاوت کو پورا کرے اپنی شاوت کی طرف آئے اور اس کے لیے اس میں ادر ہوگا ان کے بیگم سے تعلق اہم کیا ہے اپنی ذاتی خواہش کو پورا کیا ہے اپنی شاوت کو پورا کیا ہے کیا اس میں بھی ادر ملے گا خالا تو آپ نے کہا ار تم مجھے بتاؤ لو وضاحا فی حرام اگر وہ اپنی اس خواہش کو اپنی اس جنسی خواہش کو اپنی اس شاوت کو کہاں پہ استعمال کرو کرے حرام ان کسی حرام شرمگاہ میں اکان وزرن کیا اس پہ اس گناہ ہوگا اسے گناہ ملے گا اس کا جواب کیا تھا ملے گا تو آپ نے انتظار نہیں کیا آپ کو معلوم تھا اگلا اصول بیان کیا فرمایا فقا اسی طرح ادا وضا جب وہ اپنی جنسی خواہش کو اپنی شہابت کو رکھے استعمال کرے فی الحلالی حلال شرم گامی فکان لہو ادر اس کو کیا ملے گا ادر و ثواب ملے گا اللہ کی رحمت دیکھیے خصوصاً مسلمان پہ اسی لیے نبی علی صلام ایک حدیث میں کیا فرماتے ہیں مومن کا ہر معاملہ خیر کا باعث ہے خوشی آتی ہے شکر کرتا ہے ثواب لے جاتا ہے مصیبت آتی صبر کرتا ہے ثواب لے جاتا ہے یہاں پہ دیکھیے اپنی بیگم سے تعلق کیم کیا ثواب لے گیا ہے رات کو نیند پوری کرتا ہے یہ سوچ کر کہ میں نے فدر کے لیے اٹھنا ہے تجدید کے لیے اٹھنا ہے تو نیند ثواب بن جاتی ہے واش روم میں جاتا ہے نماز سے پہلے کہ میں کدائی حادت کر لوں کدائی حادثت سے فارغ ہو جاؤں پھر وزو کر کے مسجد میں جانا ہے تو کدائی حادت کرنا بھی ثواب کا کام بن جائے گا تو بہرحال اس سے پتا چلا کہ ہر خیر کا کام کیا ہے صدقہ کا صدق ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اللہ کے فضل و کرم کا علم ہو رہا ہے اور ہماری کتاوں کا بھی پتہ چل رہا ہے اور یہ پتا چل رہا ہے کہ صحابہ کے نام نیکی کا کتنا حرص رکھتے تھے وہ بھی جن کے پاس مال نہیں تھا اور وہ بھی جن کے پاس مال تھا کیونکہ جن کے پاس مال نہیں تھا وہ بتا رہے ہیں کہ یہ خرچ کرتے ہیں اور اس سے پتہ چلا کہ شادی کرنا اچھی بات ہے شادی کرنا میں بھی بڑی خیر ہے انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں انسان کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے اور پھر انسان جب گھر آباد کرتا ہے تو بیگم کو بیگم کے لیے کماتا ہے یہ کمانا بھی ثواب ہے بیگم سے اچھی گفتگو کرتا ہے اخلاق سے پیش آتا ہے یہ بھی ثواب ہے پھر اللہ اولاد دیتا ہے اولاد کو پالتا ہے ان کی تربیت کرتا ہے تو وہ بھی ثواب کا کام ہے انہیں قرآن کی تعلیم دیتا ہے انہیں اذکار سکھاتا ہے خیر کے کام سکھاتا ہے یہ سارے کے سارے امور کیا بن جاتے ہیں اور پھر ایسے بھی شادی کرنا سنت ہے کہ کی انبیاء کرام نام علیہم صلاحت کی اس لحاظ سے بھی ثواب ہے تو شادی کرنی چاہیے اور کوشش کریں کہ وقت پہ شادی ہو تاکہ گناہوں سے بچ سکیں اس کے بعد باب نمبر چار باب فضل صداقت صحیح شہی اس آدمی کے صدقہ خراط کرنے کی فضیلت جو تندرست ہو اشہی مال کی ہرس رکھتا ہو مال کی لالچ رکھتا ہو یعنی کہ مال کی لالچ رکھنے کے باوجود تندرست ہونے کے باوجود صدقہ خیرات کر رہے ہیں یعنی کہ اگر وہ صدقہ خیرات کرے جو اب جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ کینسر کا مریض ہے دو مہینے سے زیادہ زندہ جی. نہیں رہے گا وہ سب کا خلاج کرے ثباب اس کو بھی ملے گا لیکن اتنا نہیں جتنا اس کو ملے گا جو تندرستی کی حالت میں کرے جب مرنے کا کوئی خطرہ فی الحال نہیں ہے تندرست ہے اور جن دنوں مال کا شوق بھی ہے جب مر رہے ہوں گے تب تو مال کا شوق ختم ہو جاتا ہے اس وقت صدقہ کا کریں گے سواب ملے گا لیکن اتنا نہیں جتنا اس آدمی کو ملے گا جو جوانی کے ایام میں مال کے شدید شوق اور مال کی شدید حرص کے ایام میں اللہ کے رام صدقہ خیر کرتا ہے حدیث نمبر چھے سکس سیون سیون قاف اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم ہو رہی اللہ جناب ابو, حریرہ رضی, اللہ عنہ قال جناب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے وہ کہتے ہیں جاء رضی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی آیا کس کے پاس اللہ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقالت اس نے کہا حسول. یا رسول اللہ حسول. اے اللہ کے رسول ایس صدقاتی اعظم اجرن کون سا صدقہ سواب کے لحاظ سے زیادہ عظیم ہے کون سا صدقہ ہے جس کے اوپر سواب زیادہ ملتا ہے قالت آپ نے کہا انت صدق و انت صحیحن شہی ہن تمہارا صدقہ کا خیرات کرنا اس حال میں کہ جب تم تندرست ہو مال کی آردو اور خواہش رکھتے ہو جب آپ تندرست ہیں صحت مند ہیں مال کا بڑا شوق ہے مال مال کا مال کی بڑی لالچ ہے ہرس ہے ان دنوں میں بھی آپ صدقہ کا خیرات کریں یہ سب سے افسر ہے تو آپ نے کہا سوال کیا ہوا تھا کون سا صدقہ کا و سب کے لحاظ سے عظیم ہے تو آپ نے کہا تھا تمہارا صدقہ کا کرنا اس حال میں کہ تم تندرست ہو مال کی ہرس رکھتے ہو تخشل فقرا اس حال میں کہ تم فقر سے فقیری سے ڈرتے ہو و تمول الغنا اور مالداری کی تما رکھتے ہو تو ان ایام میں جو آپ صدقہ کا کریں گے وہ کیا ہو سب سے ولا تم ہلو اور تم صدقہ کا کرنے میں تاخیر نہ کرو صدقہ کا کرنے میں تاخیر نہ کرو ہتہ ادا بلغت یہاں تک کہ جب روح پہنچ جائے کہاں حلق تک یعنی کہ روح نکل نکل کے یہاں تک پہنچ گئی ہے فرشتے قبض کر رہے ہیں جان نکلنے والی ہے نکل رہی ہے قلتا تب تم کہنے لگو لی فلان نن کدا ولی فلان نن کدا میرا اتنا مال فنا آدمی کو دے دینا اتنا مال فنا آدمی کو دے دینا یعنی کہ صدقہ خیرات وقت پہ کر لو ایسا نہ ہو کہ جب جان نکلنے لگے پھر آپ کہیں اتنا میرا مال مسجد کے مولوی صاحب کو دے دو اتنا مال مسجد کی انضامیہ کے حوالے کر دو تاکہ مسجد میں ڈال دیں اتنا مال فلاں بیوہ کو دے دو اتنا مال فلاں یتیم بچے کو دے دو تو تب یہ تم کہو گے وقت کان علی فلان جبکہ اس وقت وہ مال کسی اور کا ہو چکا ہے تمہارا ہے ہی نہیں وہ وارثوں کا ہو چکا ہے تمہارا ہے ہی نہیں اب تم وسیعت کر رہے ہو پہلی بات ہے تمہاری وصیت مانی جائے گی ٹوٹل مال کے ایک تہائی میں اس سے زیادہ تمہاری مانی نہیں جائے گی دوسرے نمبر پہ تمہاری یہ وسیعت وارثوں کے حق میں نہیں مانی جائے گی اس لیے اللہ کی راہ میں جو مال دینا ہے وہ کب دو صحت کی حالت میں اور ان دنوں میں جب مال کی بڑی تمنا ہو آرزو ہو تو یہ لفظ ولاۃم ہلو اس کو ولاۃم ہل بھی پڑھ سکتے ہیں جی ولاۃم ہل پڑھیں گے تو کیا ہوگا اور لیٹ نہ کرو کس کو صدقہ خلاج کرنے کو یہاں تک کہ جب روح پہنچ جائے حلق تک تم کہنے لگو یہ فلاں آدمی کا ہے یہ فلاں آدمی کا اتنا ان کو اس کو دے دینا اس کو دے دینا وقت کان علی فنان جب کہ وہ مال فلاں کا ہو چکا ہے کسی اور کا ہو چکا ہے تمہارے بیٹے کا ہو چکا ہے تمہاری بیٹی کا ہو چکا ہے یہ تھی حدیث نمبر 677 اب ہم آتے ہیں باب نمبر پانچ کی طرف باب ثبوت و ادر صدقہ تھی و ان واقعات فی غیر اہلیہ صدقہ کے ادر و ثواب کا ثابت ہو جانا مل جانا اگرچہ صدقہ واقع ہو جائے اس کے ہاتھ میں جو صدقہ خیرات کا حقدار نہیں ہے یعنی کہ صدقہ کا خراج آپ نے نیک نیتی سے کیا آپ نے اپنی طرف سے اس کو تلاش کیا جو حقدار ہے لیکن بعد میں پتا چلا وہ حقدار نہیں ہے آپ کو ثواب مل جائے گا ثبوت و عجلی صدقہ صدقہ کرنے کا ثواب ثبوت مل جائے گا وہ ان واقعات اگرچہ وہ صدقہ واقع ہو جائے فی آلیہ, ان لوگوں میں جو اس کے حقدار نہیں ہیں حدیث نمبر 678 سو سکس سیون ایٹ کاف اس ادیس کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے کون ہے امام خالی امام مسلم عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جناب ابو ریلہ سے رویت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاد رجل ایک آدمی نے کہا لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَتٍ میں ایک صدقہ لادمی طور پر کروں گا فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا یعنی کہ آپ نے بات بتائی ہے بنی اسرائیل کی بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے یہ قسم اٹھائی کہ میں صدقہ کروں گا تو اپنا صدقہ لے کر نکلا فوادہ آہا تو اس نے وہ صدقہ ڈال دیا سارے ایک چور کے ہاتھ میں یعنی کہ اس کو نہیں پتا تھا چور ہے لیکن اس نے دیا اپنی طرف سے یہ سمجھ کر صدقے ہے. لیکن وہ کیا تھا چور, چور تھا فاس بہو تو صبح ہوئی تو لوگ باتیں کر رہے تھے. کہہ رہے تھے تو سد کہ صدقہ ہوا ہے ایک چور پہ یعنی کہ رات کو کسی آدمی نے صدقہ کیا ہے صدقہ کس کو دیا ہے چور کو فکالت وہ آدمی کہنے لگا اللہم اللہ لکل تیری حمد و سنا بیان کرتا ہوں یعنی کہ تو نکلا تھا کسی حقدار کو دینے کے لیے وہ چور کے ہاتھ میں چلا گیا بر اللہ میں تیری حمد و سنا بیان کرتا ہوں لَا میں ضرور ایک صدقہ کروں گا دوبارہ عہد کیا فخر وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا فوا تو اس صدقے کو ڈال دیا کسی بدکار عورت کے ہاتھوں میں یعنی کہ وہ سمجھ رہا تھا یہ اور تھاار ہے وہ کیا تھی بدکار عورت تھی فاسبہ تو صبح ہی لوگ باتیں کرنے لگے تو غزشتہ رات صدقہ کیا گیا کس پہ کسی بدکار عورت پہ فقال تو وہ आदमी کہنے لگا اللهم لك اللہ تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں الا زانیت ایک بدکار عورت پہ صدقہ خراج کر بیٹھا ہوں لا تصدقن بصدقه تیسری بار کہا میں لازم آدمی طور پہ ایک صدقہ کروں گا فخرج بصدقتی وہ اپنا صدقہ لے کر نکل. نکلا فوضعها في يدي غني سب صدقہ اپنا ڈال دیا کسی مالدار کے ہاتھوں میں <سُون> صبح ہوئی باتیں کر رہے تھے تو اللہ تیری حمد بیان کرتا ہوں تیری ہمرات ہوا ایک چور پہ والا, والا غنی گن اور ایک مالدار پہ یعنی کی یہ الفاظ افسوس سے کہہ رہا ہے فعوتیا تو اس کے پاس آیا گیا یعنی کہ اس کے پاس کوئی آیا آیا اس کے پاس آیا گیا اس سے کیا مراد ہے کچھ کرام نے کہا اس سے مراد یہ کہ خواب میں اس کے پاس کوئی آیا اور کچھ نے کہا خواب میں نہیں جاگتے ہوئے کوئی اس کے پاس آیا فوتیا تو اس کے پاس آیا گیا برن آنے والا کس کی طرف سے آیا اللہ کی طرف سے خواب میں یا خواب کے بغیر تو اس کے پاس آیا گیا فقیر اللہ سے کہا گیا اما جہاں تک تعلق ہے تمہارے اس صدقے کا جو چور کے اوپر ہوا فلاں اللہ تو شید وہ اپنی چوری سے باز آ جائے اپنی چوری سے اجتناب کرے گریز کرے کیونکہ اس کو مال مل گیا ہے وہ اما اور جہاں تک تعلق ہے کس کا بدکار عورت کا فلاح اللہ تو شاید کہ وہ باز آ جائے اپنے زنا سے کیونکہ زنا وہ کرتی تھی مال لینے کے لیے تمہارا مال ملا تو ہو سکتا ہے وہ زنا سے باز آ جائے توبہ کر لے وہ امل یو فلا اللہ تبر فیون اللہ جہاں تک تعلق ہے مالدار کا تو شاید وہ عبرت حاصل کرے تو وہ بھی خرچ کرے اس مال میں سے جو اس کو اللہ نے دیا ہے تو اس حدیث سے ایک تو یہ پتا چلا کہ آپ حقدار تلاش کریں اور یہ بھی پتا چلا وہ حقدار تلاش کریں جو نیک آدمی ہو جیسے یہ نیک آدمی تلاش کر رہا تھا غریب بھی ہو نیک بھی ہو لیکن پہلی بار جو غریب ملا وہ کیا نکلا چور۔, چور. دوسری بار جو غریب تھی وہ کیا نکلی بدکار عورت۔ تیسری بار غریب جو ملا وہ وہ کیا تھا۔ وہ ایک چور بدکار اور پھر ایک مالدار آدمی مل گیا مالدار تھا وہ تو یہ سب صدق... کا ان کے وہ اے اے نکلا تھا ایسا آدمی تلاش کرنے کے لیے جو غریب بھی ہو اور نیک بھی ہو تو تلاش آپ بھی ایسا ہی آدمی کریں جو نیک ہو توحید والا ہو نماز پڑھنے والا ہو ورنہ کسی کو بھی اگر آپ نے صدقہ دے دیا غریب ہو تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی علی صلی اللہ علیہ اللہ کی احادیث سے پیار کرنے کی توفیق دے بار بار سننے کی سنانے کی توفیق دے اللہ ہماری محنت قبول فرمائے اللہ ہمارے وقتوں میں برکت ڈالے اور اللہ تعالی ہمیں استقامت دے اور اللہ تعالی ہماری اولاد کو نیک بنائے اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے و آخردہ عوام الحمد للّہ رب العالمین